بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ <سؤال> میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں حربان بے حد رحم کرنے والا ہے جب قیامت واقع ہو جائے گی الواقعہ روز قیامت کا نام ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس دن کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور عربی قاعدے کے اعتبار سے کلمہ ایزا کا ماضی کے سیغے وقات کے پہلے آنا بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ قیامت کے دن کے آنے میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے دونوں آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ جب بعض بادل موت کے لیے اسرافیل علیہ السلام آخری سور پھونکیں گے تو پھر اس کے بعد قیامت کا جھٹلانا ناممکن ہو جائے گا حسن و قطادہ اور زجاج نے لئی سل وقاحہ کا دبہ کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو کوئی اسے روک نہیں سکے گا